اولائکہ کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروح منہو و یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم و رضو عنہو اولائکہ حزب اللہ الا ان حزب الله هم المفلحون اس حقیقت پر تو تمام تر اہل اسلام متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار سید ابولدے آدم ہیں اور تمام تر کائنات سے افضل ترین ہیں ایک رفضیوں کا گروہ ہے جو کہ اس بات کا انکار کرتا ہے وہ اپنے آئمہ کو تمام تر انبیاء بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل اور بہتر سمجھتا ہے ملا باکر مجلسی نے بہار الانوار کی دوسری جلد صفحہ نمبر بیاسی پر پورا باب لکھا ہے اس موضوع پر کہ انل اما تا الابیا کہ آئماں اہل بیت کو انبیاء پر برتری حاصل ہوتی ہے علم میں یہ زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں لیکن بہرحال سننا ولجماع کا اور جمہور ائما دین کا یہ موقف ہے اور یہی حق اور سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ترین انسان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علی المرتبت ہونا اور آپ کے مرتبے کی درکشانی اور آپ کی شان و شوکت کی تابانی اور آپ کا مقام محمود پر فائد ہونا اور شفات کبرا اور حوض کوثر کا والی ہونا یہ تمام تر ایسے حقائق ہیں کہ کوئی مسلمان ان کی حقانیت پر ذرا بھی شبہ نہیں کر سکتا ہے اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے افضل ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی تمام خاندانوں میں سے افضل و اعلی ہے اور جس طرح آپ کا خاندان سارے خاندانوں سے افضل ہے اسی طرح آپ کا گھرانہ بھی سارے گھرانوں سے افضل ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار دو سو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے ان اللہ کا نانا من دی اسماعیل من بنی حاشم کہ اللہ سبحانہ بحانہ ہوا نے اسماعیل کی اولاد سے کینانا کو چن لیا ہے اور کینانا سے قریش کو چنا ہے اور قریش سے اولاد ہاشم کو چنا ہے اور اولاد ہاشم میں سے مجھے چن لیا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان صدق و صفا جود و صفا بزر و عطا، سیادت و قیادت اور فہم و فراست جیسے حسنہ میں اعلی مقام پر فائز تھا اس خاندان کے اوساف حمیدہ کی وجہ سے قبائل عرب اس کا احترام کرتے تھے اور اس خاندان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سیادت و قیادت اور کشور کشائی کے مرتبے پر بھی فائد ہو گئے اور انہوں نے خدا داد صلاحیت سے اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا اس خاندان کے افراد شرافت و نجابت فہم و فراست سیادت و قیادت میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے اس حقیقت کا اعتراف امیر المین امیر معاویہ بن اب سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جو اموی قریشی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمراف زیادہ تھے اور خاندان بنو حاشم میں شریف زیادہ تھے ان میں ایک بزرگ ہاشم تھے جس کے برابر ہمارے جد امجد یعنی اب ج مناف بن قسع کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں تھا اور جب وہ فوت ہو گئے تو تعداد کے اعتبار سے ہم اشراف زیادہ ہو گئے لیکن ہم میں سے کوئی شخص عبد المطلب بن ہاشم کے برابر نہیں تھا اور جب وہ فوت ہو گئے تو ہم تعداد اور اشراف کے اعتبار سے زیادہ ہو گئے لیکن ان میں ایسا شخص پیدا ہوا جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون و سرور تھا اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ ہم میں نبی پیدا ہوا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اولین اور آخری میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی اب یہ فیصلہ واضح ہو جاتا ہے کہ شرف کن لوگوں کو نصیب ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ شرف بنو ہاشم کو ہی نصیب ہوا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے کھلے دل کے ساتھ اپنے چچا زاد ہاشمیوں کی فضیلت کا اعتراف کیا ہے بہرحال آپ کے گھرانے میں سے جن لوگوں نے اسلام اور ایمان قبول کیا اسے نسبی شرافت کے ساتھ شرف صحابیت بھی حاصل ہو گیا اور شرف صحابیت بذات خود ایک ایسا شرف ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا شرف نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام میں شرف صحابیت سے مشرف ہونے والوں کو اپنا لشکر قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اولا کا ہزب اللہ حزب اللہ ہم المفلحون کہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا لشکر ہیں اور اللہ کا لشکر ہی کامیاب و کامران ہونے والا ہے اور پھر جن خوش نصیبوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کا سمرے سمر بار پودا گاڑ دیا ہو اور اپنے غیبی خزانوں سے اس کی آبیاری کی ہو اور کلیمۂ تقوا سے اسے غذا فراہم کی ہو اور انہوں نے جنگ بدرو عہد اور غذبۂ موتا و تبوک میں ایمانی جذبات کا مظاہرہ بھی کیا ہو بلا بعد والوں میں کون شخص ان کے برابر ہو سکتا ہے امام آجری نے اپنی کتاب شریعہ میں عبداللہ بن مبارک مروزی کے بارے میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا میرے معاویہ تو آپ فرمانے لگے اللہ کی قسم امیر معاویہ کے اس گھوڑے کی ناک کا غبار بھی عمل سے بہتر ہے جس پر اس میں سوار ہو کر نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا اس کے بعد آپ نے فرمایا لاسداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہا. کسی امتی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے برابر تولا بھی نہیں جا سکتا رضی اللہ عنہم وردو عنہم. اور عبداللہبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا صبو اصحاب محمد فلا مقام فلاں عبادت کہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہو ان حضرات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی ٹھہرنا تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے واولی حضم رحمہ اللہ اپنی کتاب فی اصول الحکام کی پانچویں جلد اور صفحہ نمبر انانوے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی وہ ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کی سہادت حاصل کر چکا ہو اگرچہ ایک ہی گھڑی کیوں نہ ہو اور آپ کا فرمان مبارک اس نے سنا ہو اگرچہ ایک ہی جملہ سنا ہو یا اس نے شعور کی حالت میں آپ کے کسی کام کا مشاہدہ کر لیا ہو اور وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کا نفاق پہہم مشہور ہے اور وہ نفاق کی حالت پر ہی مرے تھے چنانچہ صحابہ کرام سب سے بلند اخلاق باکمال اور پسندیدہ انسان تھے اور ہم پر ان سب کی تقریم و تعظیم کرنا واجب ہے اور ہم پر ان کے لیے استغفار کرنا اور ان سب سے محبت کرنا فرد ہے ان کی صدقہ کی ہوئی ایک کھجور کا ثواب ہماری صدقہ کی ہوئی ساری دولت کے ثواب سے کہیں زیادہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ایک گھڑی بھر بیٹھنا ہماری ساری زندگی کی عبادت الہی سے افضل ہے اور اگر ہم میں سے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کرنے میں اپنی ساری زندگی بھر بھی صرف کر دے تو اس کی یہ اطاعت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑی بھر کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ میرے صحابہ کرام کو میرے لیے چھوڑ دو اگر تم میں سے کسی کے ملکیت میں عہد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے فی سبی اللہ صدقہ بھی کر دے تو پھر بھی صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صدقہ کردہ ایک چلو بھر ایک مٹھی بھر جوب کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا تو وہ حضرات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی شامل ہیں صحابہ کرام کی لسٹ میں بھی شامل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بھی ہیں تو ان کی فضیلت اور ان کا مرتبہ تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک تو صرف صحابیت ہی حاصل ہے اور دوسرا صرف نصبی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کر رکھا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور تاریخ یاقوبی والے نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ان سے خود طبی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بی ابی غیر بی کہ میرا باپ آپ پر فدا ہو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابے ہے حضرت علی کے مشابه نہیں ہے یہ تاریخ یقوبی کی دوسری جلد سب نمبر ایک سو ستر پر یہ بات موجود ہے تو سید بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھم پر اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انہیں الفاظ سے حسن ابن علی کو لوری دیا کرتی تھیں اور جب آپ بیمار ہوئیں تو ابو بکر صدیق کی بیوی اسما بنتے ہی آپ کی تیمارداری کرتی رہیں حتٰ کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا اور آپ کے جنازے کے ساتھ گئیں اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو علی متضیٰ نے آپ کی اسی بیوہ سے شادی کی اور ان کے بیٹے محمد ابن ابی بکر صدیق کی کفالت کی اور اسے مصر کا گورنر مقرر کیا اور اس کے بعد صدیقی گھرانے کی لخت جگر ام فروہ قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق کا نکاح ہاشمی خاندان کے ایک معروف فرد سیدنا محمد بن علی بن حسین سے ہوا یعنی اصحاب النبی رضوان اللہ رحیم مجمعین اہل بیت کی عظمت کے پیش نظر دل و جان سے ان کا احترام کیا کرتے تھے اور ان کا حق پہچانتے تھے اور ان سے تعلق جوڑنے میں فخر محسوس کرتے تھے اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے لیکن آج کل ہمارے اس دور میں کچھ مصنوعی قسم کے ساداب کی بدعمالیوں کی بنا پر ہمارے اہل سننا کے کچھ افراد ایسے ہیں جو اہل بیت کی اس انداز میں قدر اپنے دلوں میں نہیں بٹھاتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ متاثرین مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی متقدمین کی طرح اہل بیت کا احترام کریں اور بر صغیر کے مصنوعی سادات کی بدعمالیوں کو اصلی سادات کے استقفاف کا ذریعہ نہ بنائیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ حقیقی ساداتے کرام رام واقعتا ہی اصراف صبر مند عزت دار اور تہارت قلبی کے دار ہوتے ہیں وہ امت میں فساد نہیں ڈالتے بلکہ اسے پر امن رکھنے کی تگدو کرتے ہیں تو جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اہل بیت اور صحابۂ کرام رضوان اللہ اللّہ علیہ مجمعین روح ما اوبین تھے تو پھر ان کی محبت کے پردے میں آج کل اتنا بڑا فساد کیوں ہو رہا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں گاجر مولی کی طرح کیوں کاٹے جا رہے ہیں اور عبادت خانوں اور جلسہ گاہوں میں بے گناہ افراد کیوں قتل کیے جا رہے ہیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اصل خرابی اور بیماری کا پتا لگے اور اس کا علاج کیا جا سکے اور پھر تعجب تو ایسے محققین اور مصنفین اور واحدین اور خطابہ پر ہوتا ہے جو یہودیت زدہ کی یہودیت زدہ تاریخ نگاروں کی من گھڑت اور بے سروپار روایات پر اعتماد کر کے امت میں افطراک کو فروغ دے رہے ہیں اور ان میں سے بعض مفقرین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علمی حقائق تر تک رسائی حاصل کر چکے ہیں حالانکہ جس چیز پر انہوں نے اعتماد کیا ہے اس کی علمی بنیاد سرے سے ہی موجود نہیں ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں جبکہ ان کے اس نیک کام کا نتیجہ سوائے اختراک اور اختلاف کے اور کچھ نہیں ہے اور جب ہم ان سے ان کے سعید و عمل کے نتیجے کے متعلق پوچھیں تو ان کی طرف سے اچھے خیالات رکھنے والا صرف یہی جواب دے گا کہ فقط علم اور معلومات کے لیے ہے بس حالانکہ اگر ان سے ان معلومات کی کوئی بنیاد ہوتی تو پھر بھی فتنے کے خوف کے پیش نظر انہیں دفن ہی رہنے دینا چاہیے تھا تو لہذا اس قسم کے واعدین اور محققین سے ہم تو یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ ان تاریخی مسائل اور مشاجرات کو چھالنے سے گریز کریں جن کے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں اور وہ زخم خوردہ امت محمدیہ کو خاک و خو میں ترپا دیتے ہیں اور ان کے بجائے ان حقائق کو بیان کریں جو امت کو آپس میں جوڑ دیں تاکہ وہ کفار کے سامنے بیانے مرسوس بن کر کھڑی ہو سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولین ذمہ داری اور ان کا فرد منصبی یہ تھا کہ لوگوں کو آیات الہی پڑھ کر سنائیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ نفوس کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ان کے اس فریضے کو قرآن میں بیان کی اور فرمایا ہے والذی بعث فیل امیوں امین رسولا مینھم یتلو علیھم آیاتہ ویزکیھم و یعلمھم الکتاب و الحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وہ اللہ جس نے ناخواندا لوگوں میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے ان کے جنوں کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور اس سے قبل وہ واضح ترین گمراہی میں مبتلا تھے اور اس بات میں کسی مسلمان کو بھی ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بہترین طریقے سے سر انجام دیا اور اس کے نتیجے میں آپ صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تقوا و امانت و دیانت شرافت و صداقت و شجاعت و بسالت میں اور فہم و فراست میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز کر کے گئے اور ان کی عزمت شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امت کے بہترین لوگ قرار دیا اور سمایا کن تم خیر امت انخر الناس تم اس امت کے بہترین لوگ ہو جس امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے لیے نکالا ہے اور انہی ہستیوں کو اللہ سبحانہ ہوا نے لوگوں کے لیے کسوٹی اور نمونہ مقرر کیا اور امت وسط قرار دیا اور فرمایا وہ قدال وسطاس ون رسول علیہ شہیدا ہم نے تمہیں امت وسط مرتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے اور اللہ خدان نے فرمایا ہے تعین آمن و بھی مسلم تم بھی فعی فَإن طلّّی شقاق فصع اقفی بحب سمی العلیم <تصفح> کے بعد میں آنے والے لوگ یہود نصارہ اہل کتاب اگر اس طرح سے ایمان لے آتے ہیں جس طرح کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام العبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اگر صحابہ جیسا ایمان ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ گمراہیوں کی دلدنوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھر اللہ و تعالی ہی۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کی سازشوں سے بچا لے گا اور اللہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دنیا کے منفرد انسان تھے انہیں وہ امتیازات اور خوبیاں حاصل تھیں جو دوسرے گروہوں میں حاصل ہونی ناممکن اور محال ہیں کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر سایہ ان کی تربیت کی اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور پر آشوب حالات میں ان کے صدق ایمان کا امتحان لیا تو وہ کامیاب و کامران ثابت ہوئے انہوں نے آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھوڑ دیں قطع کی غرض سے آنے والوں کی کلائیاں کاٹ دیں اور اس سلسلے میں اپنے اور پرائے کے درمیان کوئی فرق نہ کیا حضرت ابو ویدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کافر باپ کو جنگ بدر میں جہنم رسید کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کافر ماموں کا سر کاٹا ابو حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کافر باپ اتبا بن ربیعہ کے مقابلے میں آگئے تھے یہ لوگ کفار کے مقابلے میں جس قدر سخت تھے آپس میں اتنے ہی رحم دل اور مہربان تھے اور اس کے مقابلے میں ہم ان کے اس مرغوب وصف کا تذکرہ کریں گے کیونکہ اس میں بھی بہت سے حقائق پوشیدہ ہیں یہ وصف اس لائق ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر بیان کی جائے اور اسے لوگوں میں متعارف کرایا جائے تاکہ وہ اسے آگاہی حاصل کریں اور قصہ گوبائزین اور ذاکرین کی زہریلی تقریروں کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں اور اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ اپنا رشتہ ایمان مضبوط کریں اور وہ وصف کیا ہے وہ وصف ہے ماء بینہم یعنی صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہونا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید سورہ فتح کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہو وشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپ اس میں رحم دل ہیں آپ انہیں رکو سیدے کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور اس قرآن مجید فرقان حمید کی واضح ترین نس کے مقابلے میں ان رافضی قصوں اور کہانیوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جنہیں کزاب اور دجال قسم کے راویوں نے روایت کیا ہو اور وہ ہمارے سامنے ان کی تصویروں میں ان کی سام... ہمارے سامنے انہیں کچھ اس انداز کی تصویریں بنا کے پیش کرتے ہیں کہ واپس میں نفور اور نامانوس تھے اور ان کے درمیان شدید عداوت تھی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام ایسے نہ تھے بلکہ وہ میں رحم دل تھے صرف رحمت ان کے دلوں میں جاگوزی تھی اگر زندگی کے کسی موڑ پر وہ مسلم نما یہودیوں کی سازشوں کے جال میں پھنس بھی گئے تھے تو اللہ نے انہیں اس جال سے نکال دیا اور باہم ان کو شیر و شکر فرما دیا تھا اور ہمیں یہ بات ہرگز زیوا نہیں دیتی کہ ہم ان کی عارضی اور وقتی مخالفتیں اور لڑائیوں کو بنیاد بنا کر واضح ترین قرآنی نص کو بھی بھول جائیں اور ان کی بصری اور وقتی کا کمزوریوں کو اچھالنا شروع کر دیں اور ان کی عمر بھر کی محبت و یگانگت اور اتحاد و اتفاق سے آنکھیں موڑ لیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم حکم الٰہی کے موافق ان کے لیے دعا کریں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے متعلق اللہ سبحانہ و نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے متعلقین و قدورت پیدا نہ کر جو ایمان لے کے آئے ہیں اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہمارے اکثر مرقین اور مفسرین حضرات یہ دو گروہ بالخصوص تاریخ و تفصیل لکھتے وقت اسانید پر توجہ نہیں دیتے اور بس اوقات تو یہ لوگ اسانید لکھتے ہی نہیں ہیں اور جو لوگ آسانید لکھتے ہیں انہوں نے تاریخی متون کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی قرآن مجید فرقان حمید نے جو ایک واقعہ اور ایک خبر کے حق اور باطل ہونے کے لئے جو اصول متعین کیا ہے کہ ان جاکم کم بنبا ان تو اس اصول کو وہ بھولے رہے ہیں اور پھر حاصدین اسلام کی پھیلائی ہوئی جھوٹی داستانوں کو اپنی کتابوں میں داخل کر کے اپنی کتابوں کا ہجم انہوں نے بڑھا لیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سطح سوچ رکھنے والے عوام انہیں پڑھ پڑھا کر اور سن سنا کر اپنے صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی بد گمانی کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو ان کا وصف فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه صیدا والکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فی ماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل کزرع ان اخرج شطئه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیر بهم الکفار وعد اللہ اللہ آمنوا الصالحات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم ہیں آپ انہیں رکوع کرتے سیدہ کرتے ہوئے پائیں گے وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں سعیدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نشانیاں موجود ہیں ان کے یہی اوساف تورات میں بیان ہوئے ہیں اور یہی اوساف ان میں بھی ہیں اور اس کھیتی کی طرح ہیں یہ لوگ جس نے اپنی کومپل نکالی اور پھر اسے مضبوط کیا اور پھر وہ موٹی ہوئی اور پھر وہ اپنی بالی پر کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ تعالی ان صحابہ کی قوت و شوقت کے ساتھ کفار کا دل جلا ڈالے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ان میں سے ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اور اچھے اعمال کیے ہیں مغفرت اور ادر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے درمیان بہت محبت تھی اور ان کے درمیان اخوت تھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قران مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا ہے سورۃ انفال کی ایت نمبر 62 میں والذی ایدک بنصره وبالمؤمنین و أللف بین قلوبہم لو الارض جميعا ما اللفت قلوبهم ولكن اللہ, کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنی نصرت اور مؤمنوں کے ذریعے تیری مدد فرمائی ہے اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے اور اگر آپ ساری کی ساری زمین میں موجود خزانے خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہ سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپس میں دلی محبت کرنے والے قرار دیا ہے اور فرمایا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ <قُلُوبِهن> اللہ کلو بہین اللہ سبحان تعلی نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی تھی اور پھر اسی طرح صورت حشر کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں فرمایا الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوقش نفسه فاولئك المفلحون مالك ہے ان نادار مہاجرین کا بھی حصہ ہے اس کے اندر جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیے گئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں وہی لوگ سچے ہیں اور جن لوگوں نے ان میں سے پہلے دار ہجرت اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں اور جب ان مہاجرین کو کچھ دیا جائے تو وہ انصار اپنے جلدوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے اگرچہ خود انہیں اس مال کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو اور وہ لوگ اپنے نفس کی حوص سے بچ گئے وہ کامیاب ہونے والے ہیں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے اہل بیت اور صحابۂ کرام مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت و اخوت کو بیان کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے قریشیوں ہاشمیوں مبیوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو محبت اور مودت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی واد ہوتی ہے اور اسی طرح لطف کی بات تو وہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان بغز و کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے ناہل جل بلاگا کے صفحہ نمبر 374 سو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زرارہ زرار بن حمزہ زبائی امیر معاویہ کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے انہیں کہا میرے سامنے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بیان کیجئے تو وہ کہنے لگے امیر اس معاملے میں آپ مادرت قبول نہیں کرتے تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں معدرت قبول نہیں کر سکتا تو وہ کہنے لگے اگر ضرور ہی سننے ہیں تو سنیے اللہ کی قسم وہ بلند خیال اور مضبوط اعصاب والے تھے دو ٹوک بات کہتے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے ان کے پہلوؤں سے انم کے چشمے پھوٹتے اور چاروں طرف حکمت و دانائی بولتی تھی اور وہ دنیا کی سرنگینیوں سے اچات اور رات اور اس کے اندھیروں سے مانوس تھے اللہ کی قسم وہ بڑے متحمل اور گہری سوچ رکھنے والے انسان تھے اس دوران اپنی ہتھیلی کو پلٹتے اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے تھے آپ سستا لباس اور سادہ خوراک پسند کرتے تھے اللہ کی قسم وہ ہم میں عام آدمی کی طرح رہتے تھے جب ہم ان کے پاس آتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھاتے اور جب ہم سوال کرتے تو جواب دیتے اور اتنے تقرب کے باوجود ہم ان کی حیبت کی وجہ سے ان کی گفتگو کی ہمت نہ پاتے تھے اور اس طرح بہت ساری انہوں نے صفات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب بیان کی تو یہ سن کر امیر معاویہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے اور ان کی داڑھی پر بہنے لگے انہوں نے آنسوں کو آستین سے خشک کرنا شروع کر دیا اور ہم بلک بلک کر رونے لگے اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو اب الحسن پر اللہ رحم فرمائے یقیناً وہ ایسے ہی تھے ایزرار ان کی شہادت پر تیرا غم کیسا ہے تو انہوں نے کہا جیسے کسی عورت کے اکلوتے بیٹے کو اس کی گود میں ہی ضبع کر دیا گیا نہ تو اس کے آنسو تھمتے ہیں نہ غم ختم ہوتا ہے تو اس روایت سے جو کہ نج البلاغہ کے اندر موجود ہے اور نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 374 پر ہے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ نے کتنے ہی شوق اور اصرار کے ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ کے اوساف سنے اور کس قدر وسعت زرفی سے ان کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے اسی طرح ساتویں صدی کے مشہور شیعہ محدث باؤدین ابو الحسن علی بن حسین اربلی اپنی کتاب کچف الغما فیمار فت المہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ عراقیوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں علی بن حسین زین العابدین کے پاس آیا اور اب بکر و عمر و عثمان کے متعلق نامناسب باتیں کرنے لگا جب وہ اپنی باتوں سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا میں تم سے پوچھتا ہوں کیا تم ان اولین مہاجرین میں سے ہو الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون کہ جن کو ان کے گھروں سے اور مالوں سے نکال دیا گیا وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی تلاش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اور بڑے سچے لوگ ہیں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں تو اپ نے کیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے جگہ دی تم وہ انصاری ہو تو کہنے لگے کہ نہیں تو زین العابدین فرمانے لگے تم بذات خود اس بات کے قراری ہو گئے ہو کہ تم ان دونوں فریقوں میں سے نہیں ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے متعلق اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے خبر دی ہے کہ یقول یعنی تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو اور ان لوگوں کے لیے دعا کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہو میرے پاس سے نکل جاؤ اللہ تمہارا برا کرے یہ واقعہ کشف فی مارفت العمہ کے اندر بہاؤ دین ابو الحسن علی بن حسین اربلی نے لکھا ہے اور یہ شیوں کا بڑا معروف محدث ہے ساتویں صدی کا یہ ہے حضرت زین العابدین علی بن حسین کا مبارک نقطہ نظر ان لوگوں کے متعلق جو صحابہ کرام کی حسن سیرت و سلوک میں ایب تلاش کرتے ہیں اور پھر صاب کرام کے نام پر اہل بیت نے اپنی اولادوں کے نام رکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سب تعلی نے اس بات کا رکم دیا ہے کہ اولاد کے اچھے نام رکھے جائیں تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے نام پہ نام رکھتا ہے امیر سیدنا علی امرتعیٰ نے خلاف صلاح رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ یعنی ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی بنا پر اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے اور وہ بھی عداوت مٹ جانے کے صدیوں بعد نہیں بلکہ شیعہ صاحبان کے بقول عداوت کے عروج کے دور میں اور ہم اہل سننا کے بقول محبت و پیار کے عروج کے دور میں رکھے سیدنا ابو بکر بن علی بن ابی طالب ہاشمی قرشی جو اپنے بھائی سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے ان پر اور ان کے باپ پر اللہ تعالی کروڑوں رحمتیں فرمائے اسی طرح دوسرے سیدنا عمر ابن علی ابن ابی طالب ہاشمی قرشی جو اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارکائے کربلا میں شہید ہوئے اور تیسرے سیدنا عثمان ابن علی ابن ابی طالب ہاشمی قرشی جو اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واقع ہے کربلا خان آئے کربلا میں شہید ہوئے اور یہ تو میں نے تین نام لیے ہیں ابھی ان کربلا کا نام لے کر صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے والوں سے بہتر شہد کربلا کے نام ہی پوچھ لو اللہ کی قسم کبھی نام نہ بتا سکیں گے کیونکہ یہ تو ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں شہداء کربلا میں ابو بکر کا نام ایک بار نہیں بارہا آتا ہے اور پھر امیر حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے بیٹوں کے نام خلافہ راشدین اور صحابہ کرام کے ناموں پر رکھے تھے سیدنا ابو بکر بن حسن بن علی اپنے چچا حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے سعیدنا عمر بن حسین بن علی مرتدا یہ بھی اپنے چچا کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے سیدنا طلحہ بن حسن بن علی مرتدا یہ بھی اپنے چچا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے اور پھر اسی طرح حسین بن علی مرتدا نے بھی اپنے نور چشم کا نام خلیفہ احسانی کے نام پر رکھا ان کا نام تھا عمر بن حسین بن علی ہاشمی قرشی رضوان اللہ علیہ رضی اللہ عنہم بردو عنہم اور مدعیان حب اہل بیت کے چوتھے امام سیدنا حسین ابن علی یعنی زین العابدین نے بھی اپنے نور چشم کا نام خلیفہ ثانی کے نام پر اور اپنی لکھتے جگر کا نام المؤمنین کے نام پر رکھا بیٹے کا نام عمر بن علی بن حسین بن علی مرتدا ہاشمی قرشی اور بیٹی کا نام سیدہ عائشہ اپنی ہی تاریخ کو ذرا دیکھیں عمر کا نام اتنی بار آئے گا کہ بیچارے دل ہی دل میں مر جائیں گے اور پھر یہ اہل سے محبت کے دعوے داران ان کے چھٹے امام موسا بن جافر صادق نے اپنے نور نظر کا نام سیدنا عمر اور لخت جگر کا نام سیدنا عائشہ بنت موسا رکھا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر. یہ سارے نام کشف الغمہ کی تیسری جلد صفحہ نمبر 29 سے لے کر 31 تک موجود ہیں اعلام الورا جو امام تبرسی کی ہے اس کی تاریخ 303 نمبر صفحے پر موجود ہیں تاریخ یعقوبی کی دوسری جلد صفحہ نمبر دو پر موجود ہے یہ جو اسمائے گرامی ہیں یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں شیعوں کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں کہ تین بار تو میں نے ہی نام لے دیا ہے شوہدائے کر میں عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح یہی پر بس نہیں ہے حضرت عباس ابن عبد المط ہاشمی قرشی اور سیدنا جعفر ابن بھی طالب بن عبد المطلب ہاشمی اور مسلم بن عقیل کی اولاد میں بھی آپ کو ابو بکر عمر عثمان طلحہ یہ نام ملیں گے اور یہ نام ہی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اہل بی صحابۂ کرام سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اور ان کا یہ عمل قرآن حکیم کی اس آیت کا مزداد ہے ان سید الحمران جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک سال اعمال کیے ان قریب رحمان ان کو مبدت ہر دل عزیزی فرام فرما دے گا اور اللہ نے صحابہ کرام کو ہر دل عزیزی فرام کی ہے وہ جو دل ہی دل مردہ ہے اس کے دل میں صحابہ کرام کی عزت نہ بھی ہو تو کیا ہے وہ تو دل ہی نہیں ہے اور پھر ایک نقطے کی بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ ان رافضی برادری میں سے بعض حضرات اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعید نعیم التضاء اور ان کے صاحبزادوں نے اپنی اولاد کے نام خلاف ثلاثہ کے نام پر نہیں رکھے حالانکہ ان کا یہ انکار علم الصاب ولسما سے ناواقفیت کا ثبوت ہے اور اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ انہیں حقیقی کتابوں کے مطالے کا وقت ہی نہیں ملا اور پھر ان حضرات کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور کبار علماء شیعہ نے ان کا رد بھی کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کے کے یہ مبارک نام شیعہ کی معتمد اور مرتبر کتابوں میں موجود ہیں حتیٰ کہ روح ارسا اور سانحائے عظیمہ حادثہ کربلا کی روایات میں بھی موجود ہیں اور اس آزمائش میں حضرت عمر بن علی اور عمر بن حسن کی جمع مردی ثابت شدہ حقیقت ہے کیونکہ یہ دونوں شہزادے بھی اپنے دوسرے بھائیوں ابو بکر بن علی بن ابی طالب اور ابو بکر بن حسن بن علی وغیرہ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہادری سے شہید ہوئے تھے تو یہ چند نام تو کتابوں کے میں نے آپ کو بتایا کشف گما کی تیسری جلد سفا 29 سے لے کے 31 تک علام الورا تبرسی کی سفا 303 سو تین اور تاریخی یقوبی کی دوسری جلد اور سفا دو پر یہ نام آپ کو ملیں گے شیوں کی بڑی بڑی کتابوں میں ملیں گے اور اسی طرح سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان آپس میں رشتے داریاں بھی موجود تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اہل بیت کے ساتھ رشتہ لیتے اور دیتے تھے اہل بیت صحابۂ کرام کو رشتہ دیتے اور دیتے تھے اور مساحرت کے ذریعے رشتے دینے دینے سے خاندانی تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اگر رشتہ لیا دیا نہ جائے تو سگے بہن بھائی بھی آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و نے سورہ فرقان کی ایت نمبر 54 میں اس بات کی وضاحت کی ہے فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجله نسبا وسهرا وكان ربک قدیر اللہ تو وہ قدرت والی ذات ہے جس نے بشر کو پانی سے پیدا کیا اور اسے نسب اور سسرالی رشتے سے سسرالی رشتہ قائم کرنے والا بنایا ہے اور تیرا رب بہت زیادہ قدرتوں کا حامل ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6762 ہزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن القوم منہم قوم کی بہن کا بیٹا وہ انہی میں سے ہوتا ہے قوم کی بہن کا بیٹا انہی میں سے ہوتا ہے ایک برادری کی بہن کا جو بیٹا ہے وہ اسی برادری ہی کے اندر داخل ہے وہ اسے خارج اور باہر نہیں ہے اور اربوں کے ہاں مصاہرت کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا وہ اس پر فخر کے قائل تھے وہ اپنی وہ لوگ اپنی بیٹیاں اور بہنیں ان لوگوں سے نہیں بیااتے تھے جنہیں وہ حسب و نسب کے اعتبار سے کم تر سمجھتے ہوں۔ اور وہ کہا کرتے تھے وَهَلْ يُنْتِجُ الْحَبُّ إِلَّا وَشِيجَةً وَيَغْرِسُ إِلَّا فِي مَنَابِتِ النَّخْلِ کہ شریف النسل ہی نجیب یعنی عمدہ اور ذہین و فتین قسم کی اولاد پیدا کر سکتا ہے اور کھجور سے اچھا پھل حاصل کرنے کے لیے اس کی موضوع جگہ پر ہی اسے بویا جاتا ہے اور اسلام نے مشاہرت قائم کرنے کے سلسلے میں حسب و نصب اور حسم و جمال کو کفو قرار نہیں دیا بلکہ اسے برقرار لغو قرار نہیں دیا بلکہ اس کو برقرار رکھا ہے اس میں دین اور تقوی کو شامل کر دیا ہے اور اسے اولیت دے دی ہے اور اس پر بہت سے احکامات مرتب کیے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کے تعلقات بہت گہرے تھے صدیقی گھرانے کے ساتھ ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے ساتھ اہل بیت کے تعلقات بڑے عجیب ہیں امام جافر بن محمد حاشم وہ فرماتے والد مجھے ابو بکر نے دو مرتبہ جنا ہے امام جعفر صادق کی والدہ ام فروا بنتے قاسم بن محمد بن بکر ہیں اور ان کی والدہ اسما بنتے بکر یعنی امام جعفر صادق کی نانی اسماع بنت عبد الرحمان بن ابی بکر صدیق ہیں اور پھر اسی طرح علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عموی خاندان کے ساتھ رشتے قائم کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فاطمہ تو زہرا کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بھانجی امامہ بنت زینب اماما بنت آس بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تھا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سسرالی رشتہ تھا ہاشمی گھرانے سے ابن تک تقی جس کا اصل نام سفی الدین محمد بن تاج الدین ہے یہ بڑا مشہور و معروشی قرن صاحب ہے اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے جو اس نے عباسی حاشمی سادات کرام کے قاتل حلاقو خان کے مشیر نصیر ترتوسی کے صاحب زادے اسیل الدین حسن کو پیش کی تھی وہ کہتا ہے ذکر بناتی امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ صفحہ نمبر اتھابن پر وَأُمُّ قُلْسُومُ أُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رسول اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمہ تذبا جاہا عبر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوالا رضلہ زیدن سمہ خالف علیہ عبداللہ بن جعفر کہ امی کل ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے عبر بن خطاب نے شادی کی اور ان کے بیٹے زید کو جنم دیا پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد انہی سے عبداللہ بن جعفر نے شادی کی تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو زبردستی نکاح ہوا ہے حالانکہ انہیں کا ایک محقق سید محد رجائی وہ سارے اقوال نقل کرتا ہے اس واقعہ کے متعلق زینب کا نکاح ام کلسوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہونے کے متعلق اور پھر آخر میں لکھتا ہے من روایات امار علیہ السلام اولادا امر زئی ان روایات میں سے مرتبہ بات جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا مندی اور اجازت سے ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا زید وہ انہی کے بطن سے پیدا ہوا اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور خاندان بنو حاشم یہ باہم بہت شیر و شکر تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور مبت رکھنے والے تھے تو آج کل جو یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اہل بیت کے ساتھ ٹکراؤ تضاد اور لڑائیاں چلتی رہی ہیں یہ اہل بیت صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھتے تھے یا صحابہ کرام اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے یہ باتیں قطعا غلط ہیں بالکل غلط ہیں اور ان کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور وہ واقع جس کی بنا پر یہ لوگ صحابہ رضوان کے رام رضوانجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں زبان درازیاں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں وہ واقع آ یعنی واقعہ کر ایک سانحہ فاجعہ ہے یقیناً جو کہ تاریخ اسلام کا انتہائی الم ناک حادثہ تھا لیکن اس سانحہ اور واقعہ کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس قسم کے کلمات سے منسوب کرنا یقینا یہ انتہائی تنگ نظری بلکہ دماغ کی خرابی کی علامت اور نشانی ہے بلکہ میں تو کہہ سکتا ہوں عقل کو طلاق دینے کی نشانی اور دلیل ہے کہ ان کی عقل ان کے ساتھ ہی موجود نہیں ہے جو کہ صاحب کے بارے میں اس قسم کی باتیں سانحر کربلا کے حوالے سے کرتے ہیں حالانکہ یہ مقدس ہستیاں اس واقع آ کے رونما ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی اور جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اب بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حق حقب کر لیا تھا ان کی بات بھی ناقابل التفات ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت کر سکے نہ آج تک وہ ایسا ثابت کر سکے ہیں اور نہ انشاءاللہ قیامت تک وہ یہ سارا کچھ ثابت کر سکیں گے تو چونکہ محرم الحرام کے یہ ایام ہیں اور ان دنوں میں ہمارے اہل و کے بہت سارے واعدین وہ بچارے عجیب و غریب انداز میں رافذیت کا شکار ہو کر واقعہ کربلا کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں جس طرح سے رافضی چاہتے ہیں کہ بیان کیا جائے تو لہذا اس لیے ذرا ضروری ہے اور بہتر ہے کہ اس سانحہ کربلا واقعہ کربلا کو بھی سمجھ لیا جائے اجمالا اس کا جائزہ لے لیا جائے کہ صحیح احادیث میں صحیح روایات میں اور کتب تاریخ کے اندر جو صحیح صحیح یعنی کہ واقعہ کربلا ہے وہ کیا ہے یہ بات یاد رہے کہ جتنی بھی تفصیلیں ادھر ادھر کی بیان کی جاتی ہیں وہ قطعاً اس کے اندر موجود نہیں ہیں وہ ساری کی ساری لوگوں کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں اور من گھڑت ہیں تو مختصراً اجمالاً اس سانحہ کربلا کا ایک خاکہ سا میں مناسب ہے کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کر دوں اسان ہے کربلا کا پس منظر کیا تھا اور اس کے اہم اسباب کیا تھے تو پہلی تو یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت حسین و یزید کی اس آویدش میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ ان دونوں کے گرامی قدر والدین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھی سیاسی آویدش اس حد تک رہی کہ مسلمان اس وجہ سے پانچ سال تک سن چھتیس ہجری سے لے کر چالیس ہجری تک خانہ جنگی کا شکار رہے اور جمل و سسین کی خونی جنگوں سے تاریخ اسلام کے صفحات رنگین ہوئے ہیں اور پھر دوسری یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسے محض اقتدار کی رسہ کشی تو قرار دینا نہایت نامناسب نہ اور احترام صحابیت کے تقاضوں کے خلاف ہے تاہم یہ تاریخی حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ یہ دونوں جیل القدر صحابی اپنے اپنے علاقوں اور دائروں میں با اختیار اور با اقتدار تھے ایک امیر المین تھے تو دوسرے علی کے خلیفہ بننے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے ہیں اس وقت شام کی گورنری پر پندرہ سال سے مقرر اور فائز تھے وہ ان کے یہ دونوں عہدے متفق علیہ نہیں تھے حضرت علی کے امیر المین ہونے پر تمام مسلمان اس طرح متفق نہ ہو سکے تھے جس طرح, جس طرح کے وہ پہلے تین خلوفا کی خلافت پر متفق ہوئے تھے اسی طرح حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد قبول نہیں کیا لیکن دونوں اتنے باختار اور ہم کہ دونوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی جس کی وجہ سے دونوں کے سیاسی اختلافات باہم مار کا آرائی اور خانہ جنگی پر منتا ہوئے اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ باثر با شخصیات کے باہمی اختلاف اور مناقشے کے ان کے بعد کے آنے والے لوگوں پر دو قسم کے اثرات ہوتے ہیں کچھ تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کے اختلاف سے سوائے نقصان اور مزید بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور وہ صلح جوئی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور مقابلہ آرائی سے گریز کر لیتے ہیں لیکن دوسری قسم کا اثر لینے والے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مقابلہ آرائی اور اس اختلاف پر گامزن رہتے ہیں اور اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں اور اس نقطہ نظر سے جب ہم اس سانحہ کربلا کے پس منظر کو دیکھتے ہیں تو حضرت علی کی اولاد میں دونوں قسم کے اثرات نظر آتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کی بجائے سلو کو پسند کرنے والے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلو جو طبیعت کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے والد محترم سے ان کی زندگی میں بھی ان کی مقابلہ آرائی کی پالیسی سے اختلاف کیا اور انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاح کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور البدایا بن کی ساتویں دل سفا دو اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے لڑنے کا عدم کیا جنہوں نے آپ کے بیعت خلافت نہیں کی تو آپ کے صاحب زادہ حضرت حسن عضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئر کہن لگے یا عباتی دعہادا فَإِنَّ فِيهِ صَفْقُ بِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَوْقُوعِ الْإِخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ فلم يقبل من بل سمم ورتب کہنے لگے ابا جان اس ارادے کو ترت فرما دی جئے اس میں مسلمانوں کی خون ریزی ہوگی اور ان کے مابین اختلاف پیدا ہو جائے گا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے یہ رائے قبول نہیں کی اور لڑنے کا ہی عدم مصمم کیا اور لشکر کو مرتب کرنا شروع کر دیا اس کے نتیجے میں جب جنگ جمل ہوئی اس کا سبب حضرت عائشہ حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اقساس لینے کا مطالبہ تھا اس کے لئے یہ تینوں حضرات اپنے عوان و انصار سمیت بسرا آئے تاکہ وہ اپنے اس مطالبے پر عمل درآمد کے لئے قوت فراہم کریں حضرت علی کے علم میں جب یہ بات آئی کہ یہ حضرات اس مقصد کے لیے بسرا آ گئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس کا رخ جسے انہوں نے شام کے لیے تیار کیا تھا بسرا کی طرف موڑ دیا تاکہ ان کو بسرا میں داخل ہونے سے روکیں اور اگر داخل ہو گئے تو وہاں سے انہیں نکال دیا جائے اس موقع پر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے اور کہنے لگے میں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی کل کو آپ اس حالت میں قتل کر دیے جائیں گے کہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے۔ تو تو مجھ پر ہمیشہ اس طرح جبسا فضا کرتا ہے جیسے بچی جدہ فضا کرتی ہے تو نے مجھے کس بات سے منع کیا تھا جسے میں نے تیری نافرمانی کی ہو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ لگے کیا قطر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں تاکہ آپ کی موجودگی میں اس لیے سانحہ نہ ہو تاکہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے کیا قطر عثمان کے بعد میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ اس وقت تک لوگوں سے بیت خلافت نہ لیں جب تک شہر کے لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس ان کی بیعت کی اطلاع نہ آ جائے اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت یہ خاتون یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور یہ دونوں آدمی یعنی حضرت طلحہ و زبیر کساس عثمان کا مطالبہ لے کر نکلے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ یہ سب واحم سلا کر لیں لیکن آپ نے ان سب باتوں میں میری نافرمانی کی یہ بات البدایہ بن نایا کہ ساتویں جلد صفحہ دو سو پر موجود ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جمل شروع ہو گئی اور مسلمان ایک دوسرے کی گردنے کاٹنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحب زادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یا بنیا لئی تا کا ماتا کا بیٹے کاش تیرا باپ اس دن سے بیس سال پہلے مر گیا ہوتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی کہنے لگے یا کہ قد کن تو انہا دا ابا جان میں تو آپ کو اسے منع ہی کرتا رہا ہوں الوداع ون کی ساتویں جلد صفحہ دو سو اکاون پر یہ الفاظ موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عل صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو کیوں قبول نہیں کیا اور اس کے برعکس موقف کو کیوں اپنایا یہ قرضہ موضوع ہے اس وقت یہ پہلو وعدے کرنا مقصود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مزاج کے اعتبار سے نہایت سلاجو تھے قدم قدم پر اپنے والد گرامی کو بھی یہ پالیسی اختیار کرنے کی تلقین کرتے رہے اور پھر چالیس ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی ذمام کار اور ان کی خلافت و عبارت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آئی اور انہیں کے خلیفہ تسلیم کر لیا گیا تو اپنے اسی سلحا جو مزاج کی بنا پر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلافت سے دستبردار ہو گئے اور لڑائی جھگڑے کو طول دینے کی بجائے سلو اور مفاہمت کا راستہ اختیار کیا اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق بنے جو کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی تھی کہ اللہ صبح نہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں کے درمیان سلو کروا دے گا یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر جذبہ مفاہمت اور قربانی سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا اور امن و استحکام کا ایک نیا دور شروع ہوا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یعنی ساٹھ ہجری تک قائم رہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیس سالہ دور خلافت میں اسلامی قلم رو اندرونی شورشوں سے محفوظ رہی امن و خوشحالی کا دور دورہ رہا اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانچ سالہ دور میں بند رہا پھر سے نہ صرف جاری ہوا بلکہ اس کا دائرہ مسلسل وسعت پذیر رہا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلو پسندانہ پالیسی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلم و تدبر اور حسن سیاست نے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر فتوحات کے مناظر دکھائے رضی اللہ عن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزاد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے قدرے مختلف تھا اس لیے ان پر دوسرے قسم کے اثرات مرتب ہوئے اور اسی کے مطابق ان کی پالیسی اور اقدامات بھی نتائج ہولناک ہی برامد ہوئے ان ہولناک نتائج کے پس منظر میں ہمیں وہ سارے اسباب بیک وقت کار فرمان نظر ہیں جن کی وضاحت پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ اپنے حق پر اور برتر ہونے کا احساس ان کے دل میں جاگوزی تھا اختلاف و ان کی ہی راہ کو اپنانے پر اصرار تھے اور بدخواہوں کا حمایتیوں کے روپ میں انہیں اپنے مفادات و مقاصد کے حصول کے استعمال کے لیے سعی کرنا جو تھا وہ اس میں کامیاب رہے جہاں تک احساس برطری کا تعلق ہے اس میں یقین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حقبہ بجانب تھے خدائل و مناقب کے اعتبار سے وہ یقیناً یزید سے بدر جہاں بہتر اور برتر تھے اور اس بنا پر اگر خلافت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا جاتا تو بجا طور پر وہ اس کے مستحق تھے لیکن حکومت و اقتدار کی تاریخ بھی یہی ہے اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس میں فضائل کم دیکھے جاتے ہیں دوسرے عوام میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت پر اکثر ایسے لوگ فائد ہو جاتے ہیں جو مفضول ہوتے ہیں اور افضل لوگ اس سے محروم رہتے ہیں اسی لیے علماء, علماء سیاست میں سے کسی نے بھی خلافت و حکومت کی اہلیت کے لیے افضلیت کو معیار تسلیم نہیں کیا بلکہ اس سے ہٹ کر دوسرے معیارات کو ہی بنیاد بنایا ہے اور محض افسلیت کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستحق خلافت قرار دینا اور کسی مفضول کے اس منصب پر فائد ہونے کو اکثر رد کر دینا معقول بات نہیں ہے اس طرح تو تاریخ اسلام کے بھی اکثر خلافہ و سلاطین اہل قرار پاتے ہیں حتیٰ کہ اس نقطے کی وضاحت کے لیے حضرت علی اور میر معاویہ رضی اللہ عنہما کے ادوار خلافت پر ہی نظر ڈال لینا کافی ہے اس میں بھی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو تبصرہ کیا ہے وہی وہ کافی ہے وہ الوداع بنیا کی ساتویں جیل صفا تین سو پینتیس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 کہ ان کے امیر علی اب نبی طالب رضی اللہ تعالی انہوں تھے جو اس وقت روبے زمین پر سب سے افضل اور بہتر سب سے عابد و زاہد اور سب سے عالم اور اللہ, کے اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اس کے باوجود اہل عراق یعنی ان کے اپنے ماننے والوں نے ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا اور ان سے علیحدہ ہو گئے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی سے ہی بیدار ہو گئے اور موت کی آرزو کرنے لگے اور یہ اس لیے ہوا فتنے بہت زیادہ ہو گئے تھے اور آزمائشوں کا دہول ہو چکا تھا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایک موقع پر سر پر قرآن رکھا اور اہل خفا کے بارے میں اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا کرنے لگے اے اللہ انہوں نے مجھے وہ کام نہیں کرنے دیے جن میں امت کا بھلا تھا لہذا تو مجھے ان کے ثباب سے محروم نہ رکھنا پھر فرمایا اے اللہ میں ان سے اگتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اگتا گئے ہیں میں انہیں ناپسند کرتا ہوں اور یہ مجھے نا پسند کرتے ہیں الدایا کی دعا بھی موجود ہے اور حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر تھے اور اس وقت سے لے کر سال ہا سال تک گورنری کی یہ مدت تقریباً بیس سال ہے مسلسل فائد رہے اور چالیس ہزری میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفت المسلمین بن گئے اور اپنی وفات یعنی ساٹھ ہجری تخلیفہ رہے یوں ان کے دورے حکومت و خلافت کی مدت چالیس سال تک بنتی ہے اور اس چالیس سالہ دور حکمرانی پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے گورنری میں فتوحات کا سلسلہ جاری اور روم و فرنگ وغیرہ کے علاقوں میں جہاد ہوتا رہا پھر جب ان کے اور امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تو فتوحات کا سلسلہ رک گیا اور ان ایام میں کوئی فضا نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر امارت علاقے میں شاہ روم یعنی عیسائی حکمران وہ دلتثبی لینے لگا حالانکہ اس سے قبل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لشکر کو مغلوب و مقہور کر چکے تھے اور اس کو ذلت کا مداعد چکھا چکے تھے لیکن شاہ روم نے جب دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ و پیکار میں مشغول ہو گئے ہیں تو اپنی فوجوں کی ایک بڑی تعداد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض علاقوں کے قریب لے آیا اور اپنی ہرس و تما کے دانت تیز کر لیے تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خط لکھا اللہ کی قسم امل اگر تو باز نہ آیا اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ لوٹا تو میں تیرے مقابلے کے لیے اپنے چچاد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سلح کر لوں گا اور تجھے تیرے سارے علاقے سے باہر نکال کر تجھ پر زمین تمام فراخی کے باوجود تنگ کر دوں گا یہ خط پڑھ کر شاہ روم ڈر گیا اور اپنے ارادے سے بعد آ گیا اور سلو کا پیغام بھیج دیا اس کے بعد تحکیم کا مرحلہ آیا پھر حضرت حسین اپنے علی رضی اللہ تعالی سے سلو ہو گئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان پر سب کا اتفاق ہو گیا اور اقتعالیس ہجری میں ساری رعایا نے متفقہ طور پر ان کی بیعاد کر لی پھر اپنے سال وفات تک اس پوری مدت میں وہ مستقل بال رہے دشمن کے علاقوں میں جہاد کا سلسلہ قائم رہا اللہ کا کلیمہ بلند رہا اطراف و اکناف عالم سے مال غنیمت کی آمد جاری رہی اور مسلمان اس دور میں راحت سے رہے عوام کے ساتھ ان کا معاملہ عدل و انصاف اور افو درگزر کا رہا یہ تبصرہ و بنیا کے آٹھویں جلد صفحہ 122 پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا ہے فضائل مناقب کے لحاظ سے یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت افضل اور فائق ہیں لیکن افضل ہونے کے باوجود ان کا دور حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے مقابلے میں کچھ ایسا نہیں رہا اور اسے یہ بات وعدے ہو جاتی ہے کہ امور جہاں بانی کا مسئلہ اپنی گناگن نوعیت اور وسعت وسعت کے اعتبار سے مختلف حیثیت رکھتا ہے اس میں زہد و برا اور فضل و منقبت کے اعتبار سے ممتاز شخص بسا ناکام اور اسے کم تر فضیلت کا حامل بسا کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک افضل شخص کو چھوڑ کر یزید کو اپنا جانشی بنایا تو اس میں یقینا یزید کے اندر اہلیت و صلاحیت کے علاوہ بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں بھی تھیں ہمارے لیے اس بنا پر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو متمن کرنے کا کوئی جواد موجود نہیں ہے اور نہ ہی یزید کی خلافت کو جسے گنتی کے چار افراد کے علاوہ سب لوگوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا غلط کہنے کی کوئی بنیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی یہی بات مناسب تھی کہ وہ اپنے سے مفدور شخص کی خلافت کو تسلیم کر لیتے لیکن ایسا ہو نہ سکا اور ان کا احساس فضیلت ایک نہایت المناک سانحہ کا سبب بن گیا اور ان کے اس احساس نے ہی انہیں اختلاف کی راہ پر گامزن کر دیا اور انہیں اس کے خطرناک عواقب کا احساس نہ ہونے دیا اور ان کے اسی احساس کی وجہ سے کوفیوں کو یہ حوصلہ ہوا کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے خط لکھے کہ جن میں ان کے احساس فضیلت کا سامان تھا اور جس نے ان کے احساس کو ایک عزم راسق میں بدل دیا تھا بہرحال گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج سے بہت مختلف تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبرداری اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی سلاح کر لینے کو بھی ناپسند کر دیا تھا اور ان کا یہی مزاج سانحہ کربلا کا بڑا سبب بنا رضی اللہ عنہ عنہ. تو حضرت بحاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد یزید کے خلیفہ بننے کے بعد یہ سانحہ کربلا کیوںکہ رونما ہوا اور کن مراحل سے یہ سانحہ فاجعہ گزرا تو اس کے چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت خلافت پر متمکن ہوا تو یزید کی طرف سے مقرر گورنر جو کہ مدینہ میں تھا ولید بن رتبہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یزید کی بیت کرنے کا کہا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ جیسا شخص پوشیدہ بیت نہیں کرتا اور میرے خیال میں تمہارے نزدیک بھی میری خفیہ بیت کافی نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اسے لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر نہ کہیں ولید کہنے لگے ٹھیک ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا تم جب سب لوگوں سے بیعت لے لو گے تو ہم, ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ بلا لینا بس ایک ساتھ ہی سارے کام ہو جائیں گے یہ بات تاریخ تبری کی چوتھی جلد صفحہ دو سو اکاون اور الوداع ونیا کی آٹھویں جلد صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر ہے ولید نے کہا وہ بڑا آفی پسند شخص تھا اللہ کا نام لے کر چلے جائیے اور لوگوں کے ساتھ سوارے پاس آ جائیے گا دوسرے روز سارا دن گزر جانے کے بعد رات کو ولید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلوانے کے لیے آدمی بھیجے تو حضرت حسین نے ان سے کہا صبح ہونے دو پھر دیکھا جائے گا تم بھی دیکھنا ہم بھی جائزہ لیں گے وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اصرار نہیں کیا لیکن حضرت حسین اسی رات کو مدینے سے مکہ کی طرف چلے گئے اور اپنے بیٹوں بھائیوں اور بھتیجوں اور تمام اہل خانوں کو بھی ساتھ لے لیا صرف ان کے بھائی محمد بن حنفیہ نے نہ صرف ساتھ جانے سے انکار کر دیا بلکہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس قسم کے اقدام سے روکنے کی کوشش کی تو چھوٹے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس موقع پر اپنے بڑے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی اور کہا بھائی جان آپ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ہیں مخلوق میں آپ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے جس کے لیے میں خیر خواہ ذخیرہ کر کے رکھوں یعنی آپ کو اپنی خیر خواہانہ نصیحت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتا ہوں آپ اپنے ساتھیوں کو حت الامکان یزید سے اور شہروں سے دور رکھیں پھر اپنے قاصد قاسد لوگوں کی طرف بھیجیں اور انہیں اپنی خلافت کی دعوت دیں اگر وہ آپ کی بیت کر لیں تو اس پر اللہ کا شکر کریں اور اگر لوگ آپ کے سوا کسی اور پر متفق ہو جائیں تو اس سے اللہ آپ کے دین میں کوئی کمی نہیں کرے گا نہ آپ کی عقل میں اور نہ آپ کی مروت ختم ہوگی اور نہ آپ کی افضلیت مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شہر میں قیام کیا اور لوگوں کا آپ کے پاس آنا جانا ہوا تو لوگ آپس میں مختلف ہو جائیں گے کچھ آپ کے ساتھ اور کچھ آپ کے مخالف اور وہ آپس میں لڑیں گے تو آپ ہی سب سے پہلا نشانہ بن جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہی کہا بھائی میں مکہ جانے کے ارادے پر قائم ہوں اس پر محمد بن حنفیہ نے کہا پھر آپ مکہ میں ہی قیام فرمائیں اگر وہاں صورت حال اطمینان بخش ہو تو خب یہاں نہ آپ وادیوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنا مسکل بنائیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر جائزہ لیتے رہیں اور دیکھیں کہ لوگوں کا معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے اس کی روشنی میں آپ کو رائے قائم فرما لیں یہ رائے درست بھی ہوگی اور اس پر عمل جو ہے وہ احتیاط کا مظہر بھی ہوگا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نفرمانے لگے تمہاری نصیحت مشفقانہ ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہاری رائے درست اور من جانب اللہ ہے لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ختم نہیں کیا اور مکہ ملازمت چلے گئے اور تاریخ تبری کی چوتھی صفحہ دو سو بات مذکور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جب یزید کی بیت سے بچنے کے لیے مکہ جا رہے تھے تو ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما مکہ سے واپس آ رہے تھے یہ دونوں حضرت حسین اور ابن زبیر کو راستے میں ملے اور انہوں نے ان کے مدینے سے مکہ آنے کے بارے میں پوچھا تو حضرت حسین اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ معاویہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید کی بیعت لی جا رہی ہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس دونوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو اور پھر حافظ ابن کثیر نے دونوں کے اقوال کو قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مکے کے دوران قیام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا بھتیجے میں صبر کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن صبر نہیں ہوتا مجھے تمہارے اس طرز عمل سے ہلاکت کا اندیشہ ہے عراقی بے وفا لوگ ہیں ان کی وجہ سے دھوکا مت کھاؤ تم اس میں قیام رکھو یہاں تک کہ عراقی اپنے دشمن کو وہاں سے نکال دیں پھر بے شک وہاں چلے جانا وہ صورت دیگر تم یمن چلے جاؤ وہاں قلعے اور گھاٹیاں اپنا گاہیں ہیں وہاں تمہارے وارد کے حمایتی یعنی حضرت علی یعنی رضی اللہ عنہ کے حمایتی بھی ہیں تم لوگوں سے کنارہ کس رہو ان کو لکھ دو اور اپنے دائی ان کے پاس بھیج دو اس طرح مجھے امید ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تم خیر خوا اور مہربان ہو لیکن میں نے کفہ جانے کا تحیہ کر لیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اگر تم نے ضرور ہی جانا ہے تو اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو مت لے کر جاؤ اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے اندیشہ ہے تم اس طرح قتل نہ کر دیے جاؤ جیسے عثمان رضی اللہ تعالی عن قتل کیے گئے اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کو دیکھتے ہی رہ گئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے قیام مکہ کے دوران انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عراق جانے کی اطلاع ملی تو وہ تین راتوں کی مسافت طے کر کے ان سے ملنے اور آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں عراق جا رہا ہوں اور ان کے ہاتھوں میں کچھ خطوط بھی تھے ان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا دیکھو یہ ان کے خطوط اور ان کی طرف سے بیت کا عہد و پیمان ہے ابن امر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کے پاس نہ جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ماننے سے انکار کیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ دنیا اور آخرت میں سے جسے چاہیں پسند کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا اور آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھتے جگر ہیں اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی دنیا حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا اور اللہ نے تم لوگوں کو دنیا سے بہتر چیز کی طرف پھیر دیا ہے یہ سب باتیں سن کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس ہونے سے انکار کر دیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے مقتول میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں الوداع و نہایا کی آٹھویں جلد صفحہ ایک سو ایک پر یہ تفصیلی باتیں موجود ہیں اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفیوں کے خط آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کوفیوں سے اکتا گیا ہوں اور میں ان سے نفرت رکھتا ہوں وہ مجھ سے اکتا گئے ہیں اور وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے وفاقی کبھی امید نہیں ہے یہ الفاظ تمہارے باپ کے ہیں لہذا تم بہانا جانا ان کے علاوہ اور بھی وہ سے صحابہ کرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کفہ پر اعتبار کر کے کفہ جانے سے اور یہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے روکتے رہے اور اس کی یعنی کے پرخطر نتائج کا وہ اظہار کرتے رہے البدایہ کی آٹھویں جیل سفا ایک سو چونسٹھ سے لے کر ایک سو تک اور تبری کی چوتھی جلد سفا دو سو سے دو سو اٹھاسی تک یہ تمام تر اقوال موجود ہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق جانے سے روکا اور انہیں اہل عراق کی بے وفائی یاد دلائی اور پھر اسی طرح عبداللہ بن جعفر نے بھی نہایت مؤثر انداز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے اور سمجھانے کی کوشش کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے پفا جانے کے لیے نکلے تو عبداللہ بن جافر وہ ایک خط لکھ کر اپنے دو بیٹوں کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو بھیجتے ہیں اور اس میں انہوں نے تحریر کیا تھا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ راستے سے ہی واپس آ جائیں اور میرے خط کو غور سے پڑے مجھے آپ کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ آپ نے جس طرف رخ کیا ہے اس میں آپ کی بھی ہلاکت ہے اور آپ کے گھر والوں کی بھی آج اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کی روشنی بجھ جائے گی اس لیے کہ آپ ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور اہل ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ آپ کوفہ جانے میں جلدی سے کام نہ لیں میں بھی مزید گفتگو کے لیے اپنے خط کے پیچھے آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ خط روانہ کر کے وہ خود گورنر مکہ عمر ابن سعید کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھتے ہیں جس میں آپ اپنی طرف سے حفظ و امان کی ضمانت حسن سلوک اور سلا رحمی تمنا کا اظہار کریں اور اپنے خط میں ان کے لیے عہد کی پاسداری کی یقین دہانی بھی کرا دیں اور ان سے واپس آنے کا مطالبہ کریں شاید اسے وہ مطمئن ہو جائیں اور واپس آئیں گورنر نے مکہ امر بن سعید نے عبداللہ, عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ آپ جو چاہیں لکھ کر میرے پاس لے میں اس پر مہر لگا دیتا ہوں تو عبداللہ بن جعفر نے عمر بن سعید کی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق ایک تحریر تیار کی اور امر بن سعید کے پاس لائے انہوں نے اس پر مہر لگا دی عبداللہ بن جعفر نے ان سے مزید درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ اپنی امان بھی, بھی بھیجیں تو انہوں نے اپنا بھائی یاہیا ان کے ساتھ بھیج دیا یہ دونوں گئے اور راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملے اور انہیں گورنر کا خط پڑھ کر سنایا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے جسے میں باہر صورت کروں گا عبداللہ ابن جعفر اور یاہی ابن سعید نے کہا وہ خواب کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کہا میں اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا حتیٰ کہ میں حل سے جامل ہوں پھر حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کی بیت کا جو مسئلہ سامنے آیا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت صرف چار آدمیوں نے اختلاف کیا ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینے میں بیت لینے کا مطالبہ کیا گیا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو مؤخر کر دیا اور وہاں سے مکہ تشریف لے گئے مکہ میں بھی ان سے تعارف نہیں کیا گیا گویا دونوں شہروں میں مکہ اور مدینہ میں ان کے حرام احترام کو اور ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ان پر کوئی سختی نہیں کی گئی کوئی بعض پرس نہیں ہوئی نرمی عزت و احترام کا یہ معاملہ یزید کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر ممکن نہیں تھا معلوم ہوتا ہے کہ یزید نے اس وصیت کو اپنے سامنے رکھا جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بالخصوص کی تھی وہ وسیعت الوداع کے آٹھویں جیل سفا 471 پر موجود ہے وہ یہ تھی کہ حضرت علی کے صاحبزادے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کے جگر گوشے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھنا وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے ان کے ساتھ سلا رحمی اور نرمی کا معاملہ کرنا اس سے تیرے لیے ان کا معاملہ درست رہے گا اور اگر ان سے کسی چیز کا صدور بھی ہوا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان سے ان لوگوں کے ذریعے کافی ہو جائے گا جنہوں نے اس کے باپ کو قتل کیا اور اس کے بھائی کو بے و مددگار چھوڑ دیا اس نرم پالیسی ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزم کوفہ میں کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی اور خیرخواہوں کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے اپنے ارادے میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے مکہ تشریف لے گئے وہاں چند مہینے قیام رہا اس دوران اہل خفا کی طرف سے آپ کے پاس خطوط آتے رہے جن میں سے ان کی طرف سے آپ کے ہاتھ پر بیت خلافت کرنے اور یزید کو خوفے سے نکال کر باہر کرنے کا اظہار تھا تو اہل کوفہ کے ان خطوں میں پہلے خیر و اصلاح کے مشورے اور رائے کو نظر انداز کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اعتنا کے قابل نہیں سمجھا خیر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دار مسلم عقیل کو کوفے میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ معلوم کرے کہ وہاں کے لوگ وہی کچھ چاہتے ہیں جس کا اظہار انہوں نے خطوط کے اندر کیا ہے مسلم عقیل مکے سے پہلے مدینے آتے ہیں اور وہاں سے دوش خاص کو رہنمائی کے لیے ساتھ لیتے ہیں راستے میں ایک شخص تو شدت پیاس اور راستے کی مشکلات کی تاب نہ لا کر فوت ہو جاتا ہے اور اس سے مسلم مین عقیل کے ارادے میں کچھ تزلزل واقع نہیں ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں کوفہ جانے پر مجبور نہ کریں لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی درخواست کو رد کر کے انہیں اپنا سفر جاری رکھنے کی تاکید کرتے ہیں بہرحال مسلم مین عقیل کوفہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں لوگوں سے رابطہ کر کے اپنے مشن کا آغاز کرتے ہیں ادھر یزید کی طرف سے مقرر گورنر نعمار بن بشیر کو ان سرگرمیوں کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سرگرمیوں سے دور رہیں اور امیر المین یزید کی اطاعت کے دائرے سے نکلنے کی کوشش نہ کریں لیکن ان کے خلاف تدیبی کارروائی کرنے سے انہوں نے گریز کیا جس سے حامیان یزید میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ گورنر کی اس نرم پالیسی سے شورش میں اضافہ ہوگا اور اسے روکنا ممکن نہیں ہوگا تو بعض حضرات نے یزید کو اطلاع دی کہ وہ اس علاقے کو بدستور اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا حل سوچیں یزید نے مشورے کے بعد کوفے کا انتظام عبید اللہ بن زیاد کو سونپ دیا جو بسرے کا پہلے ہی گورنر تھا اور اسے یہاں سیاسی معاملات سے سختی کے ساتھ نمٹنے کی تاکید کی اب ابن زیاد بسرہ اور کوفا دو شہروں کا بیک وقت حاکم میں بن گیا تھا ادھر کوفے میں جب مسلم بن عقیر کی سرگرمیاں عبید بن زیاد کے علم میں آئیں تو اس میں سخت اقدامات اختیار کی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جس کے نتیجے میں مسلم بن عقیر کے گرد جمع ہونے والے لوگ منتشر ہو گئے اور حسین رضی اللہ تعالی کا ساتھ دینے سے منکر ہو گئے اور بالآخر مسلم بن عقیر بھی قتل کر دیے گئے قتل سے قبل مسلم بن عقیر کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرا تو کوفے سے زندہ بچ کر جانا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا کیا بنے گا جنہیں میرا خط مل گیا ہوگا اور وہ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے ہوں گے تو انہوں نے ایک شخص کے ذمہ یہ بات لگائی کہ وہ کسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ ہرگز کوفہ نہ آئے اہل کوفہ جھوٹے نکلے ہیں انہوں نے مجھے بھی دھوکہ دیا یہاں حالات اس کے بالکل برعکس ہیں جو میں نے اس سے قبل تحریر کیے تھے اور خط پہنچنے تک شاید میں قتل کر دیا جاؤں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا لیکن مسلم بین عکیل کے بھائی کہنے لگے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے یا تو اپنے بھائی کا انتقام لیں گے یا خود بھی قتل ہو جائیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہارے بعد میری زندگی بھی بے مزہ ہے میں اکیلا زندہ رہ کر کیا کروں گا تو وہ بھی ساتھ چل دیئے جب واپسی کے بجائے آگے ہی جانے کا فیصلہ کر لیا تو تھوڑے ہی فاصلے پر ابن زیاد کی طرف سے روانہ کردہ لشکر وہاں آ گیا جسے دیکھ کر حضرت حسین نے اپنا رخ کر یعنی شام کی طرف کر لیا ابن زیاد کے اس لشکر کے قائد عمر بن سعج بن ابی وقاف تھے جو کہ ایک صحابی کے فرزند اور فرزند رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قدر شناس تھے وہ اس معاملے کو مفاہمانہ انداز میں سلجھانا چاہتے تھے لیکن قضاء و قدر کے فیصلے کچھ اور ہی تھے اس لیے ان کی تدبیر اور مسائل سلو ناکام رہی اور اس کی بڑی بڑی وجوہات دو تھی ایک تو یہ کہ ابن زیاد سخت گیر حاکمانہ رویہ رکھتا تھا اور دوسرا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کی انتظامی مصلحت کے مقابلے میں اپنی عزت نفس اور وقار کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اگر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی لچک کا مظاہرہ کیا جاتا تو شاید یہ سانحہ کربلا رونما نہ ہوتا لیکن دونوں حضرات اپنی اپنی بات پر مصر رہے جس کا بالآخر نتیجہ شہادت اور سانحہ کربلا کی صورت میں پیش آیا بہرحال ہمارے خیال کے آخر میں اس حادثے کے وقوع پذیر ہونے کی یہی دو وجوہات ہیں جس کی صورت یہ بنی کہ حضرت حسین نے امر ابنسعد کے سامنے تین باتیں پیش کی اور فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لیں یا تو مجھے چھوڑ دے میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں یا مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں یعنی اس کی بیچ کر لوں پھر وہ خود میرے بارے میں فیصلہ کر لے گا یا مجھے سرحد پر جانے کی اجازت دے دو یہ تینوں باتیں الوداع و نہایا کہ آٹھ سفا ایک سو اور تاریخ تبری کی چوتھی جلد صفا دو پر موجود ہیں اور البدایہ کی آٹھویں جلد صفا 172 اور تبری کی چوتھی جلد صفا 295 پر ایک دوسری روایت بھی ہے جن میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہیں حضرت حسین رضی اللہ نے اس اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے امیر المین یزید کے پاس لے چلو وہ اس میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کر لوں گا یعنی اسی روایت کی روح سے انہوں نے صرف ایک ہی مطالبہ پیش کیا اور وہ تھا بیعت کے لیے یزید کے پاس جانے کا علاوہ ازی انہوں نے یزید کے لیے امیر المین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اپنے سابق کا موقف سے وہ رجوع کر چکے تھے اور یزید کو امیر المین تسلیم اور ان کی بیت کرنے کے لیے تیار تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت میں اپنے موقف سے رجوع کرنا اللہ تعالی کا ان پر بہت بڑا فضل و کرم تھا جس کی وجہ سے خلیفہ وقت کے خلاف خروج اور مسلمانوں کے متفقہ دھارے سے کٹ کر ایک جداگانہ راستہ اختیار کرنے کا جو الزام ناسمیوں کی طرف سے ان پر عائد کیا جاتا ہے وہ اسے بچ چکے ہیں رضی اللہ عنہ تو ناسمیوں کا یہ الزام قطعی طور پر غلط ہے جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ درست شہید کیے گئے ہیں اور اس رجوع اور مذکورہ مطالبے کے بعد ان سے تعرض کرنے اور ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے عمر ابن سعد نے ان کی بات کو تسلیم کر کے یہ مطالبے ابن زیاد کو لکھ کر بھیج دیے تاکہ وہ ان کی مزدوری دے دیں لیکن اس نے سخت رویہ اختیار کیا اور کہا وہ پہلے یہاں میری بیعت کریں تب میں انہیں یزید کے پاس جانے کی اجازت دوں گا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یور طبیعت نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور کہا لا یقون ذالک کا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس کے نتیجے میں وہ جنگ شروع ہوئی جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں اور اعوان و انصار سمیت مظلومانہ طور پر قتل کر دیے گئے اور یوں یہ سب حضرات مظلومیت کی موت سے ہمکنار ہو کر شہادت کے رتبے بلند پر فائد ہو گئے رحمہم اللہ اجمعین و رضی اللہ تو یہ سانحہ کربلا کے اہم ترین اسباب تھے جن کی بنا پر یہ سانحہ کربلا رونما ہوا ہے تو اس سانحہ کربلا کی بنا پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آج کل جو تبرہ بازی اور اس قسم کی دیگر الٹی سیدھی حرکتیں کی جاتی ہیں یقینا وہ بالکل بے بنیاد ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام رام رضوان اللہ علیہ المین وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے اور اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے اور یہ باہم شیر و شکر تھے آپس میں ان کی رشتہ داریاں قائم تھیں اور یہ ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہنے والے تھے اور واقعہ کر کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھا بلکہ یہ ایک حادثاتی سانحہ فاجعہ تھا ایک حادثاتی واقعہ تھا جو اچانک رونما ہوا اور اس کے کچھ اسباب وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تو سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اہل اسلام کو راسزیوں اور ناسبیوں دونوں کے غلوم سے بچا کر اہل السنہ وجما کا مسلک معتدل نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ بلّا ہی تو کل تل ہی